بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد و علی آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذل جلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے بیان میں عقائد متلقه نبوت بہار شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں اور آج تک ہم نے انتیس عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج تیسواں عقیدہ پیش کرنا ہے عقیدہ نمبر تیس تمام انبیاء کرام اللہ عزوجل کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں خاص عزت اور وجہت سے نوازا ہے فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے جس طرح کے دیابنا وابیا اپنی کتاب تقویت المان نامی جس کو میں تقویت المان یا دکت المان کہتا ہوں یہ مطبوعہ ہے لاہور سے اور اس کو ترتیب دیا ہے اسماعیل دلوی نے اس کے سفر نمبر پچیس پر لکھتا ہے اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چاہے انسان بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو نبی ہو ولی ہو یا عام انسان ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے اللہ حاضب اللہ یعنی امبیائی کے رام کے سلسلہ میں اتنی کھلی بکواس کر رہا ہے کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے دربار میں چوڑے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے الیاض بلّہ تو فرماتے ہیں کہ جو امبیائی کے کے سلسلہ میں یہ بکواس کرے گا تو یہ کلمہ کھلا کفر ہے اور کھلی گستاخی ہے عقیدہ نمبر اکتیس نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعوی فرما کر وہالات آدیا کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے یعنی جو بھی نبی تشریف لاتے ہیں ان کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر اپنا دعوی پیش کریں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی بنا کر مبوس فرمایا اور پھر اس دعوے پر دلیل کے طور پر وحالات آدیا کو ظاہر فرما سکتے ہیں اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے یعنی خود محالات آدیا صادر فرماتے ہیں محالات آدیا کا اظہار فرماتے ہیں اور پھر مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں آ کر تم یہ کر دیکھا اللہ وجل اس کے دعوی کے مطابق امرے محالے عادی زہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب آجز رہتے ہیں اسی کو موزہ کہتے ہیں یعنی جب نبی کے مقابلہ میں کوئی شخص آئے نبی خلاف عادت کا عام فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے اور جو مخالفین ہوتے ہیں منکرین ہوتے ہیں ان سے اس طرح کا خر کے عادت زہر نہیں ہو سکتا وہ آجز رہتے ہیں یہ نبی کی شان ہے جب بھی کوئی نبی دعویٰ کرے گا تو اس کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر دعویٰ کرے گا چھپ چھپا کے نہیں طے کسی کو بتانا نہیں ہے کیونکہ نبی تو آتا ہی یہ اعلان کرنے کے لیے اور لوگوں کو دین اسلام دین برہت کی جانب بلانے کے لیے آتا ہے تو وہ چھپ چھپ کے دعویٰ نہیں کرے گا اعلانیہ طور پر دعویٰ کرے گا اور پھر اس دعوی پر دلیل کے طور پر وہ معذات دکھا سکے گا اور جو ان کے مقابلے میں مخالف اور ممکن آئے گا وہ اس چیز سے رہے گا چند معات کا ذکر کرتے ہیں جس طرح کے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ حضرت صل عصلۃ وسلام کی اونٹنی کہ ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے آپ کو برحق مان لیں گے لیکن ایک معجزہ دکھاؤ کہ فلانی پہاڑی سے اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلے جو دس ماہ کی حملہ ہو تو ہم آپ کو برحق مان لیں گے حضرت صالیہ سلاۃ والسلام نے ان سے پکا عہد لیا اور اس عہد کے بعد حضرت صلح سلاۃ والسلام نے نماز پڑھ کے دعا فرمائی تو اس پہاڑی سے اسی طرح کی اونٹنی ظاہر ہوئی جو دست ماہ کی حاملہ تھی کچھ لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا لیکن کچھ لوگ پھر بھی منکر رہے تو اس اونٹنی کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت صالح علیہ صلاح والسلام نے معجزہ کے طور پر پہاڑی سے ظاہر فرمائی تھی حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کے آسا کا سات ہو جانا حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام اپنے آسا مبارک کو اپنی کھوڈی مبارک کو ڈالتے تھے تو وہ سات ہو جاتا تھا یہ بھی معاعہ ہے حضرت مس علیہ السلام کا اور حضرت موس علیہ سلاۃ و کا یہ دباضہ یہ موسا علیہ سلاۃ وسلام کا موضرع ہے کہ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام گربان کی جانب سے لے جا کر بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا تھا اس طرح روشن ہو جاتا تھا کہ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ و کا مردوں کو جلا دینا اور مادا زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا یہ سارے کے سارے معجرات ہیں اور ہمارے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزے تو بہت ہیں یہ سارے کے سارے معجزات ہیں تو جو بھی نبی تشریف لاتا ہے وہ ایک تو کھلے عام دعوی نبوت فرماتا ہے اور پھر وہ معزے دکھاتے ہیں عقیدہ نمبر بتیس جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوی کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے فرماتے ہیں جو بھی جھوٹا مدعی نبوت آئے دعوتوں کو کر بیٹھتا ہے لیکن کوئی بھی محال عادی زہر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی اگر محال عادی زہر کر سکے تو پھر سچے اور جھوٹے میں پہچان نہیں رہے گی سچا نبی وہ ہوتا ہے جو دعوی نبوت اعلانیہ طور پر کرتا ہے اور موجات دکھا سکتا ہے اور جو جھوٹا ہوگا وہ محالات آدیا یعنی وہ کام جو عادی طور پر محال ہیں یہ اس سے ظاہر نہیں ہو سکیں گے جھوٹے نبی کی یہ رسوائی ہوتی ہے کہ وہ محالات عادیا کو زہر نہیں کر سکتا جس طرح کہ پیر علی شاہ سرکار نے مرزا سے کہا تھا جب کہ مرزا نے کہا کہ ہم لکھیں گے دیکھیں گے کون بہترین لکھتا ہے پیر علی شاہ سرکار نے فرمایا اس طرح نہیں بلکہ قلم میں بھی رکھ دوں گا اور کلم تو نے بھی رکھ دینی ہے اور جس کی قلم نے خود بخود لکھ دیا وہ سچا اور جس کی قلم نہیں لکھے گی وہ جھوٹا مرزا مبوت ہو گیا اور نہیں آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور اس طرح کی خلاف عادی باتیں مجھ سے ظاہر نہیں ہو سکتی فائدہ کے اندر چند ضروری باتیں ارشاد فرماتے ہیں فائدہ نبی سے جو بات خلافے عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معاونت کہتے اور جو بے بات خجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو احانت کہتے یہ چند اصطلاحیں ارشاد فرما رہے ہیں نبی اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت بات ظہر فرمائے تو اس کو ارحاس کہیں گے نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا اس سے پہلے پہلے جو خر کے آدت ان سے ظاہر ہوگا اس کو معجزہ نہیں بلکہ ارحاس کہیں گے اور اعلان نبوت کے بعد اگر نبی سے کوئی خلاف عادت کا صادر ہوگا تو اس کو معجزہ کہیں گے نبی سے نبی سے اگر خلاف عادت کام اور وہ بھی اعلان نبوت کے بعد اگر اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو ارحاس کہیں گے اور اعلان نبوت کے بعد اگر ہر عادت کوئی فیل نبی سے صادر ہوگا تو اس کو معاوضہ کہیں گے غیر نبی سے جو کام سادر ہوتا ہے اس کو معاوضہ نہیں کہتے یہ عام لوگوں کے اندر غلط باتیں مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ کا معوضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاضہ ان کے معاضے نہیں ہیں یہ نبی نہیں ہیں یہ غیر نبی غیر نبی یعنی ولیوں سے اللہ تعالی کے پاک بندوں سے جو کام خلاف عادت صادر ہوتا ہے اس کو موزہ نہیں کہتے اسے کرامت کہتے ہیں لہذا حضرت فاطمہ ردی اللہ تعالیٰ انہا کا معذہ نہیں ہوگا کرامت ہوگی حضرت علی کا معذہ نہیں حضرت علی کی کرامت حضرات حسنین کریمین کا معوضا نہیں ہوگا ان کی کرامت ہوگی اس طرح ولیوں سے جو خلاف عادت کام صادر ہوگا وہ موجہ نہیں ہے وہ کرامت ہے اور عام مومنین سے جو فاسق نہ ہو عام بندے ہوں یعنی ولی بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو ایسے مومنوں سے جو کام خرق عادت کے طور پر زہر ہوگا اسے معاونت کہیں گے اور جو فاسق فاجر کمینے لوگ ہیں ان سے اگر کوئی کام ان کی مرضی کے موافق صادر ہو یعنی جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اسی طرح صادر ہو تو اس کو استدراج کہیں گے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں اصا سوٹی زمین پر ڈالے اور وہ صاف بن جائے اسی طرح چاہتے ہیں اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے تو اس کو استدراج کہیں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلے جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح ہو تو یہ استدراج ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ خشک درخت سے یہ فوراً سبز ہو جائے اور پھل نمودار ہو اسی طرح وہ جس طرح چاہیں ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں اور اگر ان کی مرضی کے مخالف صادر ہو یعنی وہ چاہیں اور اور ہو اور جس طرح کہ وہ چاہیں کہ کمزور آنکھوں والے جس کو کم دکھتا ہے ایسے بندے کی آنکھ پر ہاتھ پھیریں اور وہ چاہیں کہ اس کی بینائی کے اندر اضافہ ہو بینائی کے اندر اضافہ ہونے کے بجائے جتنی نظر تھی وہ بھی چلی جائے یعنی ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کو یہ حانت کہیں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ سبز درخت ہے اس کو پھونک ماریں اور اس پر پھل نمودار ہوں اور جب پھونک ماریں تو پھل نمودار ہونے کے بجائے جو اس کے سبز پتر تھے وہ بھی خشک ہو جائیں تو اس کو احانت کہیں گے یعنی فاصلو فادروں سے جو ان کی مرضی کے موافق ہر عادت فیل صادر ہوگا اس کو استجاد کہیں گے اور ان کی مرضی کے مخالف اگر ہوگا تو اس کو احانت کہیں گے یہ خاص بات ذہن میں رکھنے والی ہے نبی سے جو کام اعلان نبوت سے پہلے ہر کے عادت کے طور پر یعنی خلاف عقل کام جو ان سے صادر ہوگا اس کو ارحاس کہیں گے اور اعلان نبوت کے بعد اگر صادر ہوگا تو اس کو معجرا کہیں گے اور اگر بلیوں سے صادر ہوگا تو اس کو کرامت کہیں گے معجرا نہیں کہیں گے ایم الت کے معجزات نہیں ہیں ان کی کرامتیں صابۂ کرام کے معجرے نہیں ہیں صحابۂ کرام کی کرامتیں یہ خاص بات ذہن میں رکھنے والی اور دوسری بات عام طور پر لوگ فاسق بدکار اور اس طرح کے کمینے افراد کو منوانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندے کی کرامت یہ ہے فلاں بندے کی کرامت یہ ہے پائی ہر کسی کی کرامت نہیں ہوتی فاسقوں سے بھی خلاف عادت افعال صادر ہو سکتے ہیں لیکن یہ ان کی کرامت نہیں ہے یہ بندے مومنین کو رکھنے کے لیے اللہ تعالی استدراج کے طور پر ان سے اس طرح کی خلاف عادت چیزیں ظاہر کرتا ہے تاکہ دیکھا جائے کون ہے جو ایمان کو سلامت رکھتا ہے اور کون ہے جو ان کی ان سازشوں کے اندر آ کر گرفتار ہو جاتا ہے دجال جب آئے گا تو وہ بارش برسائے گا درختوں سے پھل دے گا ایک مٹ کے اندر فوراً درخت پیدا ہوگا پھل دینے لگ جائے گا اب جو مومنین ہوں گے وہ اس کے ان چکروں کے اندر آ کر اس کو خدا نہیں مانیں گے اور اپنا ایمان سلامت رکھیں گے اور کچھ بھولے بالے ہوں گے اور کچھ دل کے کالے ہوں گے جو اس کو خدا من بیٹھیں گے تو کرامتے نہیں دیکھی جاتی پہلے ایمان دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں ہو جیسٹر جناب کی یہ کرامتیں ہیں بھائی کرامت بعد میں ہوتی ہے کرامت وہ فیل ہوتا ہے جو ولی سے خرک عادت کے طور پر شادر ہو اور ولی کون ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو ہم ان کو مومن نہیں مانتے تم ولی منوا کر کرامت دکھانا چاہتے ہو پہلے ان کا ولی ہونا ثابت کرو ولی ہونے کے لیے پہلے ایمان ثابت کرو جب ایمان ہی مفقود ہے تو ولایت کہاں سے آ گئی اور جب ولایت نہیں ہے تو کرامت کہاں سے آ گئی ایسے افعال جو ان سے صادر ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جن کے پاس ولایت نہیں ہے تو ایسے بندوں سے ایسے افراد سے جو کام صادر ہوں گے ان کو کرامت کبھی بھی نہیں کہیں گے عقیدہ نمبر تینتیس انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بہیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا کے اندر زندہ تھے اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں تصدیق وعدہ الحیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت تاریخی ہوئی ہے پھر بدستور زندہ ہو گئے جس طرح کہ امام علیہ سمت سرکار فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے یعنی انبیاء کو بھی موت آئے گی لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے فرماتے ہیں اتنی کہ فقط ایک آن کے لیے دوسرا آن گھڑی اور ساتھ کے معنی میں فرماتے ہیں مگر اتنی کہ فقط آنی ہے اس آن کے بعد اس گڑی کے بعد مثل سابق وہی جسمانی ہے یعنی انبیاء کو موت آتی ہے وعدہ الہیہ کے طور پر پھر ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی زندگی عطا فرما دیتا ہے جس طرح دنیا کے اندر تھی بلکہ اس سے بھی ان کی حیات کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم على الارض حضرت ابا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ امبیا کے جسموں کو کھائے اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں لہذا سارے کے سارے نبی زندہ ہیں فرماتے ہیں ان کی حیات حیات شہدا سے بہت عرف و آلہ ہے اللہ تعالی نے شہیدوں کے سلسلہ میں فرمایا بلا تقول المختلفی سبیر اللہ ہموار بلحیام ولا کلّ تشعرون دوسرے پارے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلحیام وہ زندہ ہیں بلا کلّہ تشعرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور سورہ عال عمران چوتھے پارے کے اندر فرمایا بلا تو سبن الزین قطر سبھی اللہ واتا جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا پہلے تو فرمایا ان کو مردہ کہنا نہیں ہے آگے فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا بلحیان وہ تو زندہ ہیں اندر ربہم ہندون اور اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی پاتے ہیں یہ شہیدوں کے سلسلہ میں فرمایا تو فرماتے ہیں انبیاء کی جو حیات ہے یہ شہدا سے بہت عرف و اعلیٰ ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا لیکن وہ زندہ ہونے کے باوجود ان کا ترقہ تقسیم ہوتا ہے ان کی بیویاں ان کی شہادت کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہیں لیکن نبی کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی نبیوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں نبیوں کی زندگی شہدا کی زندگی سے بہت اعلیٰ فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں یعنی انبیاء کی بیویاں آگے نکاح نہیں کر سکتی اور اسی طرح ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء کرام ارحم السلام شریق ہیں یعنی جتنے بھی پیچھے ہم نے عقائد بیان کیے ہیں نبوت کے سلسلہ میں یہ سارے کے سارے عمومی طور پر انبیاء کرام کے سلسلہ میں تھے اب بعض وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسائس میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں یعنی اس کے بعد جتنے بھی عقیدہ نمبر 34 سے لے کر یہ آگے تک جتنے بھی عقائد ہیں یہ سارے کے سارے خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہیں